ولدی ناجرو فلبادی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے مہاجرین اور اسی طرح مکئی مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین لنو بہ بھی ان دنیا ضرور ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی الماجر ماں ما نہ کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا اور ہجرت اسی لیے ہے کہ کافر ظلم کرتے ہیں نیکی کرنا مشکل ہے تو ہجرت کر کے وہ ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پر وہ اطمینان سے اپنی عبادات بجا لائے تو جو شخص دین کے لیے قربانی دیتا ہے اور اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے میں اللہ تعالی اسے دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرماتا ہے والا اجرالآخیرتی اکبر اور آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے لو کانو یا کاش کے وہ جانتے ہوتے اللہ دین صبر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ اعلیٰ رب اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا انہیں خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی فرماتے یعنی انبیاء ہمیشہ مرد بنائے گئے تو کافر آپ کے نبی ہونے پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالی مردوں کو انسانوں کو نبی بناتا ہے اور انہیں مقام مرتبہ اور فضیلت اور مناقب عطا فرماتا ہے تم پوچھو اہل علم سے ان کم تم لاتا اگر تم جانتے نہیں ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت گو کے مراد اور شان نزول تو آپ سن چکے لیکن یہ آیت حکم کے لحاظ سے عام ہے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ جو ضروری بات اسے معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے ضرور معلوم کرے اور یہ خیال کرنا کہ معلوم نہیں ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی یہ غلط ہے اس لیے کہ فص ال یہ امر کشیرہ ہے حکم ہے تو جو ضروری چیز نہ معلوم ہو وہ پوچھنا واجب ہے پر اگر اس کا سیکھنا فرض ہوگا تو پوچھنا فرض ہوگا اس طرح اگر کوئی گناہ کر لے گا یہ غلطی کرے گا تو اس پر ڈبل گنا ہے ایک تو علم حاصل نہ کرنے کا گنا اور دوسرا غلطی کرنے کا گنا بالبیناتی و ہم نے رسولوں کو روشن نشانیوں اور روشن کتابوں کے ساتھ بھیجا وہ انہی کا اور ہم نے آپ کی طرف نصیحت اس قرآن پاک کو نازل فرمایا مَا لنا <إِلَيْهِم> سمان تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتائیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یا تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں گناہ کرنے والے اگلی آیت پر غور کریں افا الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ وہ لوگ کہ جو گناہوں کے منصوبے بناتے ہیں کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کہیں اللہ تعالی ناراض ہو کر انہیں زمین میں نہ دھسا دے او یاب من حیث لا یش ارون یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آئے جہاں انہیں شعور بھی نہ ہو وہ ہلاکت کی طرف اس طرح جائیں کہ خود انہیں احساس نہ ہو سکے انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا او یا فی تقلو بیم کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالی انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے ہارٹ فیل ہو جائے فالس کا اٹیک ہو جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے دماغ کے رکھٹ جائے کوئی بھی بیماری چلتے پھرتے ہو سکتی ہے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے بجلی گر سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ظالموں کو پکڑا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے فما ہوم بمزین پس یہ ظالم گناگار اللہ تعالی کو آجز نہیں کر سکتے او یا خدا ہوں تخوفین یا اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے مسلسل نقصان دیتے ہوئے تھوڑا نقصان ہو پھر تھوڑا نقصان ہو پھر تھوڑا نقصان ہو, ہو بتدریج وہ وہ تباہی کی طرف چلے جائیں ایسا ہوتا بھی ہے انسان گناہ کرتا رہتا ہے ایک ڈھیل ہے پھر گناہوں کا اثر اس کے کاروبار میں آتا ہے اس کی صحت پر آتا ہے اس کے گھر میں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے مجھ پر کر دیا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے کیا نہیں ہوتا یہ گناہوں کی شامت ہوتی ہے لیکن اس کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ خیال کرتا ہے یہ گناہ تو میں بیس سال سے کر رہا ہوں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بیس سال تک مجھے ڈھیل تھی میں نے توبہ نہیں کی اب یہ گناہوں کی نحوست ہے فعین رب کا کم بے شک اے لوگو تم سب کا رب ضرور رعف رحیم ہے اب آیت سجدہ بیان کی جائے گی سجدے میں شریف مسئلہ یہ ہے کہ جس کا وضو نہ ہو وہ سدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتا اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں اور آپ کی آنکھ لگ گئی ہو تو پھر احتیاط یہی ہے کہ آپ دوبارہ وزو کر لیں کہ اکثر صورتوں میں ٹیک لگا کر سو جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سجائے تلاوت کا طریقہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کھڑے کھڑے بھی کیا جا سکتا ہے اور بیٹھے بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں یہ افضل طریقہ ہے بیٹھ کے سجا کریں اور پھر دوبارہ سجدہ کر کے بیٹھ جائیں یہ بھی جائز ہے جب سجائے تلاوت کریں گے تو نیت دل میں تو ہوگی کہ میں تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں لیکن ہاتھوں کو نہیں اٹھانا کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے ہاتھ باندھنے نہیں ہے سنا نہیں پڑھنی بس اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجے میں جانا ہے اسی طرح سجے سے اٹھ کر اطحیات اس میں نہیں پڑی جاتی اور نہ ہی سلام پھیرے جاتے ہیں بس سجے سے اٹھ گئے سجائے تلاوت مکمل ہوا آپ اندازہ کریں آج تک جتنی مرتبہ آیت تھے سجا پڑی ہو یا سنی ہو اور سجائے تلاوت واجب ہوا ہے اور سجدہ نہ کیا ہو تو اندازہ وہ سجدے کر لینے چاہیے اب کسی کو اندازہ نہ ہو تو روزانہ کے دس سجدے وہ اگر ادا کر لے آیت سجدہ کی نیت سے یعنی سجے تلاوت کی نیت سے اور کرتا رہے اور جب اس کا غالی گمان یہ ہو کہ مجھ پر جتنے سجدے لازم ہوں گے میں کر چکا اب ٹھیک ہے وہ سجدہ بند کر دے جو آیت سجدہ پڑے گا یا سنے گا اس پر سجدہ لازم ہے قرآن خانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن خانی کرواتا ہے وہ سب کی طرف سے چودہ سجے کر دیتا ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ جس کے پارے میں جس نے جو پارہ پڑا اور جس کے حصے میں آئے تو سجا آئی اور اس نے پڑھی ہے تو اس پر سجدہ کرنا لازم ہوگا ایشا فرمایا اولم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا الا ما خلق اللہ منشئین ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا فرمائی اللہ کی نعمتوں پر انہوں نے غور نہ کیا یا تف یا او غلال یمینی و ہر چیز کے سائے دائیں اور بائیں جھک جاتے ہیں کبھی سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور کبھی بائیں طرف سجدی اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہوئے وہ داخلون ہر چیز اور ہر چیز کا سایہ اللہ کی بارگاہ میں آجز ہے یہ شرح مسئلہ یاد رکھیں کہ چلتے ہوئے اگر آئے سجدہ آپ نے سنی تو دو سجدے واجب ہوں گے ایک آئے سجدہ سننے کی وجہ سے اور ایک اس کے ترجمے کی وجہ سے ولی اللہ یس چو دوں سماواتی و ما فل مند اللہ ہی کے لیے سجا ریز ہیں فرما بردار ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے منداب ہر جانور ہر چلنے والا ول اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار ہیں سجا ریز ہیں واہم لا یس تک بیرون اور یہ فرشتے غرور ر تکبر نہیں کرتے عبادت کرنے کے باوجود فرما برداری کرنے کے باوجود یا خوف من ربہ وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب سے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی نیک ہونے کے باوجود یہ فرشتے تو معصوم ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور یعنی مرون فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے مراد یہ کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں خوف رکھتے ہیں تو مومن کو تو زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور خوف رکھنا چاہیے یہ آیت سجدہ اس وجہ سے ہے کہ جب اس کا ذکر کیا گیا تو مومن بندہ سجے میں گر جاتا ہے اور اپنے حال سے گویا کے کہ کہتا ہے اے پر ہم بھی تیرے فرماوڑ ہیں اور تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں